الحمد اللہ الرحمن والسلام عليك يا رسول اللہ وعلا... یا یا نبی یا نور اللہ بی بی آمینا کے لال بے مثال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کا فرمان مشکبار ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد رجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر قصر سے درود پاک پڑے ہوں گے اللہ صلوالحبیب صلواللہ, صلواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ میرے مجھنے شہرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ادم برداشت یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے برداشت نہ کرنا کسی بات پر درگزر نہ کرنا کسی کی ناگوار بات یا ناگوار انداز کو دیکھنا اور اس کو بیر نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات یہ بھی سامنے آتے چلے جا رہے ہیں بعض اوقات موسم کی گرمی کی وجہ سے یا حالات کی گرمی کی وجہ سے انسان گرمی میں آ کر کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ جن کا نتاج جن کے جو نتیجے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات انتہائی سخت تکلیف دے ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے عدم برداشت عدم برداشت کیا ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ شاء اللہ نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے اور برداشت کیوں ہمارے اندر ہونی چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول شامل کریں گے آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسجز کے ذریعے سے اپنے واٹس اپ کے ذریعے سے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا انسیڈینٹ کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو جس کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اگر یہ بندہ یہاں پر برداشت سے کام لیتا اور صبر سے کام لیتا اور درگزر سے کام لیتا تو آج اس تباہی کے دھانے پر نہ پہنچتا جہاں پر آج یہ کھڑا ہے کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہو تو ضرور شیئر کیجیے ان شاء آپ کی کالز کا حصہ ضرور بنائیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کے سلسلے کے حوالے سے ایک مدنگ السہ آپ کو دکھاتے ہیں سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ عالم. ذہنی گوشت جم جلاٹ اور کام کا دباؤ یہ سب ہمارے انداز اور ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہی سبب بنتے ہیں برداشت میں کمی کا باعث اور یہی عدم برداشت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے تنازوں میں تبدیل کر دیتی ہے اس وقت کم و بیش ہر دوسرا شخص ہی کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر برداشت کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہا ہے بازاروں میں عموماً دوران خرید و فروخت سڑکوں پر معمولی تنازع پر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عدم برداشت کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں آفس اور پڑوس میں خلاف مزاج بات ہونے پر بات بے بات سیخ پاؤ ہو جانا عدم برداشت کی علامت ہے جب لوگوں میں برداشت ہی نہ رہے تو ایسے معاشرے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے معاشرے کو کیسے سدھارا جائے ایسا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے مثالی معاشرہ انشاءاللہ شاء اللہ سے پوچھیں گے کہ کس طرح بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں آج زکات کارنی نصاب کیا ہے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 عطا فرمائے اور اپنے اموال کی زکوات جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکوٰۃ نکالیں صدقہ نکالیں اور جب فطرہ دیتے جائیں تو داد اسلامی کی مدنی ماحول کو بھی یاد رکھیں اچھا حضور میں نے ایک واقعہ دیکھا سچا واقعہ ہے ایک علاقے کا علاقے کا نام نہیں بتاتا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا ڈاکٹر تھا اس کا انداز یہ تھا کہ جب بھی اس سے کوئی سخت بات کہا کرتا تھا تو وہ بندوق نکال لیا کرتا تھا ایسا آدمی تھا ایک دن کیا ہوا محلے میں رہتے ہیں بچوں کی وجہ سے ہلکے پھلکے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں کبھی کسی نے بچے کو مار دیا بچہ مار کھا کے گھر پہ آ گیا تو اب بعض اوقات ماں باپ جو ہیں یہ بھی میدان میں کود بڑھتے یوں ہی ہوا کہ جھگڑا ہوا اور اس نے وہی وہ اپنے روش کے مطابق بندوق اٹھائی اور باہر آیا فائر کیا ایک بندے کو لگا اور بندہ ہے کہ وہاں پر ایکسپائر ہو گیا معاملہ جو ہے وہ گیا تھا گیا وہاں ایف آئی آر کٹی کیس چلا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس بندے کو سزائے موت ہوگی سزائے موت ہوگی کال کوٹی کے اندر اس کو بند کر دیا گیا اب اس کے جو وارث ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں سلو کی اب وہ جو جن کا انہوں نے بندہ مارا ہوا تھا وہ سلو پہ راضی ہوئے لیکن اس بات پہ راضی ہوئے کہ جتنی تمہاری زمین ہے یہ سب تم ہمارے نام کرو گے گھر جو ہے یہ ہمیں بیچ دو گے تمہارا گھر ہمیں گھر ہمیں دے گے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ چلے جاؤ گے اس شرط پر ہم آپ سے سلو کر لیتے ہیں تو زمین بھی گئی گھر بھی گیا مال ڈنگر ہمارے ہاں کہتے ہیں جانوروں کو مویشیوں کو یہ بھی جو ہے وہ ہاتھ سے گئے اور بندہ در بدر ہو گیا کیا فرمائیں گے آپ والسلام للہ ربی المرسلین ابتدا سے چلتے ہیں برداشت کیا ہے کیسے برداشت کرنا چاہیے اور جو یہ واقعہ ہوا اس پر بھی آتے ہیں یہ کہ ہم کے بیٹھے رہے اتر بھائی بھی آ کر بیٹھے رہے آپ کی باری شروع ہوئی آپ چلتے رہے پھر وضاحت فرماتے رہے اچھا زکاط کا نصاب بعد میں بتاتے رہے پھر مدنی دستا بھی دستاویز میں چلاتے رہے پھر ایک واقعہ بیان کرتے رہے ہم دونوں دوسرے کو دیکھتے رہے ہماری باری کب آئے گی ہماری باری کب آئے گی تو پھر آپ ہمیں دیکھتے بھی رہے ہم آپ کو مسکرا کر دیکھتے رہے ہم آپ کی بات کو خندہ پیشانی کے ساتھ کوشش کرتے رہے کہ لیتے رہے तैش? اگر یہ انداز چلتا رہے تو انشاءاللہ شاء تعالی معاشرے میں برداشتی قوت بڑھتی رہے گی ہاں تو آپ زبردست ایکسپریمنٹ اور اس کا یہ تصدیق بھی ہو رہی ہے چلے ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کے علم میں عمر میں عمل میں آپ کی مسکراہٹ میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور ہمیں مزید برداشت و صبر کرنے کی ہمت و توفیق بھی عطا فرمائے تو وہ سنگھ میں ہوا ہی تھا ابھی تو باری میری آئے گی نا جی تو چلتا ہے بڑھتے بڑھتے ہمیں تو ہمیں تو بلا کر بٹھائی اس سے زیادہ کا ہم بولیں گے نا جی بالکل تو اصل میں یہ تو ہم آپس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہے تھے میں ہوتا یہی ہے کہ ایک شخص آپ کا بہت سارا وقت لے جاتا ہے ایک شخص آپ کے ساتھ بہت کچھ کر جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ میں اب چونکہ آپ کی جب باری آئے گی تو وہ سب ہو چکا ہوتا ہے جب آپ کی باری آتی ہے نا تو وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اب آپ کے چیخنے سے چلانے سے یا مار دار کر لینے سے وہ کام جو ہو چکا ہوتا ہے اس سے دوبارہ اس نے ریورس نہیں ہونا ہوتا وہ چیزیں ہو گئی ہو گئی آپ پر کچرا گرنا تھا گر گیا آپ کی گاڑی کو لگنا تھا لگ گیا آپ کو دھکا لگنا تھا لگ گیا اگلے نے تاخیر سے آنا تھا وہ تاخیر سے آ چکا اب آپ بولو کہ تمہاری تاخیر سے آنے کی وجہ سے میں برداشت کرتا رہا اب وہ جتنی دیر تک آپ برداشت کرتے رہے تو وہ جو برداشت کے اندر جتنا آپ نے وہ جو جمع کیا تھا نا اس کا آنے پر سالہ آپ نے اس کے اوپر خالی کر دیا تو اب یہ برداشت نہ رہا یہ صبر نہ رہا اور اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے اب وہ جو واقعہ جو آپ نے بیان کیا یہ بھی عدم برداشت یا بیجا غصے میں آ جانے کا نتیجہ ہے ایسا ایک واقعہ ہمیں حجی امین بیان کرتے ہیں ہمارے بابل مدینہ مشاور کا نگران ہے شورہ ہیں کہ عموماً اس طرح بچوں میں لڑائیاں محلے میں ہوتی رہتی ہیں اچھا جب محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی یا بلڈنگوں میں عموماً بلڈنگ ہوتی ہیں پچاس پچاس سو سو پچیس پچیس تینتیس فلیٹ ہوتے ہیں ایک ایک منزل پر تین تین چار چار پانچ پانچ پندرہ پندرہ بیس بیس فلیٹ بھی ہوتے ہیں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کوریڈور کے اندر تو لڑتے بھی ہیں تو محلے میں بھی لڑتے ہیں جب بچے لڑتے ہیں تو مائیں روڈوں پہ آ جاتی ہیں یا مائیں لڑنا شروع کر دیتی ہے تیرہ بچہ ہی ہو تیرہ بچہ ہی ہوں وہ تیرہ بچہ تو میرے بچے کو بولتا تیرا بچہ ہی ہوں تو بچے ختم ہو جاتے بچوں کی باری آتی ہے تیری بچی ہوں تو یوں یہ دو بچوں میں لڑائی ہوئی ان کی دو ماؤں میں لڑائی ہو گئی شام کو دونوں کے حضرات آ گئے تو عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ سارا وہ پتیلا خالی کرنا ہوتا ہے ان کو تو وہ نے پھرے خالی کیا جب خالی کیا تو وہ ویسے ہی باہر سے پتا نہیں کس موڈ میں آئے تھے ابھی میں دیکھتا ہوں کون ہے تو اتنے وہ دونوں باہر نکلے بولا تیرا بچہ تیری بچی ہوئی تو تیری بیوی ہوئی تو تیری بیوی ہوں تو اس پر وہ دونوں کے لڑائی ہو گئی ایک گھر میں بھی کیا باہر آیا اور دوسرے پڑوسی کو اس نے فائر کر دیا وہ قتل ہو گیا مر گیا اور وہ دوسرے جس نے فائر کیا تھا اس کو پکڑ کے پولیس لے گئی کہنے والا یہ کہ رہا ہے کہ ایک جس جب انسان انتقال کرتا ہمارے تو مری بچاتے نا تو جس کا انتقال تھا اس کے بعد دری بچھی ہوئی تھی لوگ تعزیت کے لائے تازد ہوئے تھے تو دیکھنے والے نے کہا کہ مر ایک کا باپ مر گیا ایک کا باپ جیل میں وہ جو دو بچے جو لڑے تھے نا جن کی وجہ سے ہوا تھا یہ دونوں بچہ بھی گلی میں کھیل رہے تھے نتیجہ کیا نکلا خرابی تو برداشت کرنے کے سوا معاشرہ صحیح ہو نہیں سکتا یہ بات ہے اگر آپ مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا ایک ذہن بنا لیں ہر آدمی نہ میرے مزاج کے مطابق بات کرے گا نہ میرے مزاج کے مطابق وہ کام کرے گا اس کا انداز اس کی بات اس کا ملنا اس کا جلنا یہ میرے مزاج سے مکمل میچ کھا جائے یا مطابقت کر جائے ایسا کم ہوتا ہے اور ایسی صورت میں سوائے آپ کے پاس برداشت کرنے کے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا, اللہ ہوتا ہی ہے. اللہ تعالی رحمت فرمائے جو ایک مشاہدہ ہے مشاہدہ یہ فور ایگزامپل کہ میں کہیں جوب کر رہا ہوں کسی right? وجہ سے میرے باس نے مجھے میرے مینیجر نے مجھے ڈاٹا ڈپٹا یا میری آ, کارکردگی درست نہ تھی جو کنسائنمنٹ یا اسائنمنٹ مجھے دیا گیا تھا میں اس کو ترکیب میں نہ لے سکا اس پروجیکٹ پہ میں سے انداز سے کام نہ کر سکا آج مجھے اس پر جھاڑ پڑ گئی رائٹ اچھا اب میں بوس کو تو کچھ کہنے سے رہا ہوتا یہ کہ یہ جو ترکیب اب یہ جہاں تو میں نے برداشت کیا ان کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا نوکری بھی بندی ہوئی ہے مجھے پتا کہ یہاں کچھ کہوں گا تو انہوں نے تو فائر ہی کرنا اور فائر کے نتیجے میں چلی جو چلے گا اچھا یہ یہ سنبھال کرنا لے کر آیا اچھا یہ پھر باہر نکلا تو اتفاق سے موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی یہ ایک اور طے موٹر سائیکل پنکچر لگانے والے کے پاس گیا تو پتا چلا گیا وہاں پہ رش بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک اور چڑھی بڑی مشکل سے اس کا نمبر آیا. آگے چلا تو رکشا نے ٹکر مار دی یہ ایک وہ ترکیب جو تھی وہ آپ ایک مثال بڑی پیاری زبردست بلی کو لات کس بیماری یہ ترکیب اچھا پھر وہ جو سب سے نرم ملتی نا. یا تو بےچاری بچوں کی امی ملتی ہے یا پھر وہ سارے کا سارا جو تدریح جو غصہ آ تو یہاں آ کر بالکل جس نے وہ بلاسٹ ہو جاتا اور اس کا نتیجہ واقعی انتہائی خطرناک ملتا اور جس طرح یہ پیکج دکھایا گیا پیکج ہماری اس طرح نے مدنی گلدستہ جس طرح دکھایا گیا اور ماشاء اللہ آپ نے جو گفتگو ارشاد فرمائی حقیقت پر مبنی بات بھائی صاحب یہ کہ اجتماعی طور پر آج خصوص ہمارے وطن عزیز کے معاشرے میں جو ہم کامن چیزیں دیکھیں نا جس طرح لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہوگا اس نے تو بےچارے نے جیسے نہیں مطلب کہ وہ ہر ایک نے بس وہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے اس ادارے کو تو درست میں نے کرنا ہے اور اب اس میں جو بھی ترقی بنانی ہے نا وہ خود سے آگے بڑھتا ہے اندھیرا بہت ہو گیا ہے <laughs> اب روشنی چاہیے تو روشنی کے لیے یہ کہ میلے گلی گچوں میں روڈ پہ نکل کر ٹائر چلا ہوتا کہ روشنی یہ کرنا چاہوں گا میں نے ایک چیز دیکھی ایک واقعہ جو ہے وہ سے جس نے شیئر کیا آپ نا کہ بعض اوقات گھر گھرستی کے اندر جو میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی عدم برداشت ہوتی ہے ایک تو عدم برداشت ہے ان دونوں کی یعنی میاں بیوی بی وہ جو جن کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے ایک تو یہ ہیں ان دونوں کے اندر برداشت نہیں ہے لیکن اس سے اگر سر نیچے آئیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ میں اور لڑکی کے ماں باپ میں دونوں میں آپس میں جو ہے وہ کلش ہو جاتا ہے ان دونوں کے عدم برداشت کی وجہ سے وہ جو دو اوپر ہیں وہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں مجھے کسی نے اپنا واقعہ یوں شیئر کیا کہ ہمارا بھی یوں ہی فیملی ڈسپیوٹ جو ہے وہ چل رہا تھا جرگا آ جناب مامیا جو ہے مامے اور پھے ماموں اور پھا جو ہیں یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے دوسرے جو تھے وہ بھی اپنے میدان میں جو افراد وہ بھی لے کر آ اب بندے دو جو ہے وہ اس میں بٹھائے ہیں گرگا مسلب مسئلے کو حل کروانے کے لیے اب وہ جو افراد ہیں اب جس کا مسئلہ تھا وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان پہ فائر کر ان کو جو ہے وہ کو الفاظ سے کر رہے ہیں اور وہ ان کو الفاظ کے ذریعے سے لتاڑ رہے ہیں ایک موقع یہ بھی آیا کہ یہ دونوں میں آپس میں گُتھم گتھا ہونے لگیں لیکن پھر ان کو بیچ میں سے جو ہے بچایا گیا اب جو جس کا پرابلم چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دل اندر سے یوں یوں کر رہا تھا پتا نہیں کیا ہوگا پتا نہیں کیا ہوگا یہ جو حملہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات خاندان کی طرف سے جو نظام بن رہا ہوتا ہے اور یہ ایک فیملی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اس کا آپ کس طرح انالیس فرمائیں گے میں اس میں میسج دینا چاہوں گا آپ دونوں دیں جی ناز کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا یعنی میاں اور بیوی ان دونوں میں تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے پیرنٹس والدین اور خاندان والے انوالو ہو جاتے ہیں یہ انوالو یوں ہو جاتے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر میں بات کرتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے لڑکا اپنے گھر میں بات کرتا ہے میرے ساتھ یوں جی ہو رہا میں کیا کر رہا میں اس کو کیسے سنبھالوں میں کیسے چلاؤں یہ ہمدردی لینے کی کوشش کرتے کہ کوئی ہمیں آپس میں سیٹلمنٹ کرا اس میں وہ جب دونوں کے بڑے آپس میں بات کرتے تو دونوں میں کلش ہو جاتا جیسے کہ انہوں نے کہا اچھا اب جب یہ دونوں میں کلش ہو جاتا ہے تو اب بات جو ہے یہ دونوں سے نکل گئی ہوتی ہے اچھا یہ دونوں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو چلے تھے یہ کوئی اچھا ہو یہ تو یہ تو ہاتھیوں کے ساری ٹکرا گئے تو اب ہمارا کیا بنے گا اب اب یہ دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے میں آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پریس اس کو تھوڑا سا دل اور دماغ بڑھا کر کے اپنے حوصلوں کو بڑھا کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس میں ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے ضد آ جاتی ہے وہ بولتے ہیں تیرے ماں باپ کو اس نے یوں بولا بولا تیرے ماں باپ کو اس نے یوں بولا وہ لڑکا لڑکی ان کو اب وہ دور کیا جاتا ہے اب تو اس سے بات نہیں کرنا ہم سنبھال لیں گے وہ تو اس سے بات نہیں کرنا ہم سنبھال لیں گے تو نہیں جانا نہیں ہم سنبھال لیں گے تو نے بات بولنا نہیں ہم سنبھال لیں گے اب یہ دونوں اب کانٹیکٹ ختم دونوں میں دوریاں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اب, اب یہ دونوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا اب جب تک یہ بڑوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے یہ دونوں مل نہیں پا رہے تو بڑے وہ بول رہے ہوں گے ہم بڑے ہیں وہ بولیں گے تو بڑوں میں ہوتا یہی ہے کہ بڑے انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے تو یہ مل نہیں پا رہے اچھا اب پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اب تو نہیں سکتی علیحدگی ہوگی جب علیحدگی کی آواز آتی ہے تو اب نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں بیچارے اندر اندر گٹ اچھا حیا اور شرم ان کو کہنے بھی نہیں دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو وہ بولے میں اپنے شور کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہمیں معاف کر دو ہم سے بھول گئی ہم نے لوگوں کو انوالو کر دیا ہم نپڑ لیں گے نائیں اب نہیں ہو سکتا بات بہت آگے نکل گئی ہے پانی <تصفح> وہ کیا ہے سر, سر, <تصفح> سر سے اونچا ہو گیا ہے پتہ نہیں کتنا اونچا ہو گیا ہے سر سے اور نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یوں نہیں کرتی ہے, ہمارے ساتھ وہ یوں نہیں کرتا اور گھر ٹوٹتے ہیں میں بڑوں کو مدنیتی جا کرتا ہوں کہ آپ کا کام ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرا کر دونوں میں برداشت قوت بڑھانا تھا نہ کہ خود ہی لڑنا تھا آپ لڑکر اپنے بچوں کا گھر برباد کر رہے ہیں آپ لڑکے بن کے بیٹھ جائیں بلی بن کے بیٹھ جائیں بکری بن کے بیٹھ جائیں تو کریں نہ بکری بنے نہ بلی بنے نہ وہ کیا گا نہ وہ بنے جو بھی آپ نے کہا انسان بنے انسان کا کام اپنی انسانیت ظاہر کرنا ہوتا ہے ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا کچھ ہاتھ مو دو رہا تھا تو اس کی نظر بچھو پر پڑی بچھو ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں اس کو بہتا پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا اس سے کہ بچھو تو بہ جائے گا اس سے بچھو کو بچانے کے لیے اس کو پکڑا کہ بچھو بہہ نہ جائے نا پانی میں پکڑا تو بچھو کا کام کیا تھا ڈسنا وہ تو وہ تو ڈستا ہے جی. بچھو نے ڈنگ مارا جی. اس کو چھوڑ دیا نا بچھو نے جیسے ڈنگ ڈنکا تو چھوڑ دیا جیسے ہی چھوڑا تو وہ دیکھا بچھو پھر ڈوب رہا ہے اس کو پھر رہوایا پھر بچھو کو پکڑ لیا ڈب جائے گا اور بچھو کا کام تھا ڈک مارنا جیسے بچھو کو ڈک مارا اسے پھر چھوڑ دیا بچو کو جیسے ہی وہ بچھو ڈوبنے لگا دوبارہ رہ مایا ایک شخص اس کو دیکھ رہا تھا کہ بچھو ہے بچو یہ بچھو ہے بچو بچھو کا کام تو ہے ہی دسنا وہ تو ڈنکی مارے گا تو بولا میں جانتا ہوں کہ جب یہ بچو ہو کر اپنی حرکت نہیں چھوڑ سکتا تو میں انسان اور اپنی انسانیت کیسے چھوڑ دوں بات سمجھنے کی کوشش کرے و معاملات کیفیات یہ اب کیسے مطلب نہیں فرق دیکھیں یہی کر رہے ہیں ابھی ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں سر بھائی مطلب یہی تو چیزیں ہیں کہ مطلب کہ یہ نہیں ہوتا اگر مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے بھائی آپ کو برداشت کرنے نہ کرنے کی باری بات میں آئے گی جب لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ رہنے پر یہ دونوں ہیں کوئی ایک اللہ کرے کہ بیچ کا کوئی آدمی ایسا آ جائے جو شریعت کے تقاضے پورے کر کر ان کی ترکیب بنا دے اور یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں بہت سارے گھر ہمارے ٹوٹتے اس وجہ سے ہیں برداشت نہیں ہوتا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی حرکت لڑکا برداشت نہیں کرتا لڑکے کی حرکت لڑکی برداشت نہیں کرتی افسر پرابلم یہ کہ جب یہ دونوں آتے ہیں نا تو یہ دونوں کو اس بات کو سمجھ دینا چاہیے کہ ہم کوئی مطلب کہ ساتھ پلے بڑے ایک ہی گھر میں تھوڑی کو ہم نے پرورش پائی اور ہمارا نکاح ہو گیا ہے وہ کسی اور گھر سے آئی ہے میں کسی اور گھر کا ہوں اس نے بھی سترہ اٹھارہ سال ایک زندگی گزاری ہے میں نے بھی انیس بیس سال تیس سال کی زندگی, بائیس سال کی زندگی گزاری ہے دونوں کے مزاج میں کیسے مطابقت ہوگی دونوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے میں ٹائم لگے گا پکانے میں کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں آنے میں جانے میں بولنے میں چلنے میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگے گا اب آپ شروع سے ہی بولے گا نہیں یہ مطلب میرے سانچے میں ڈھل کیوں نہیں رہی تو, تو ایسا تھوڑی سا مطلب کہ آتے ہی وہ مشین کے اندر چلے گی اور ڈھل کے نکل آئے گی یا وہ بولے گا یہ کیسا عجیب شور میرے گلے بن گیا کہ یہ میرے مزاج کو سمجھ ہی نہیں رہا تو ٹائم لگے گا نا مزاج کو سمجھنے میں لیکن ٹائم لگے یا نہ لگے آپ نے برداشت کرنا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو سہنا ہے آپ بولو کمپرومائز تو کیسے زندگی چلے گی اگر گھر کمپرومائز تو بھی چلتا ہے تو چلائیے کل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ان شاء اللہ از بجل گھر میں ٹوٹنے دیجیے گا مہربانی کیجیے اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے گھروں کو اپنی ضد کی وجہ سے نہ ٹوٹنے دیں آپ کی زد آپ کو کو بھی کھا رہی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کو بھی کھا رہی ہے برداشت کریں کرتے کرتے رہے کرتے رہے جب تک برداشت آپ کی شرح حدود کے اندر کرتے رہے شر ادوگ برداشت کرتے رہے سلمان بھائی برداشت نہیں کریں گے تو یہ شہر جنگل بن جائے گا لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے برداشت ہی تو کرنا ہے اگر گرمی آپ کو لگی تو گرمی کیا مجھے نہیں لگ رہی ہے سلمان بھائی کیا آپ دھوپ میں تو کیا میں دھوپ میں نہیں ہوں کیا اگر ان کی موٹر سیکل پنکچر ہے تو کیا دوسرے کی موٹر سائیکل پنچر نہیں ہوتی کیا ہر پنچر والا ہر تکلی اٹھانے والا گھر جا کر کے اپنی کو مارتا ہے اپنے بچوں کو کوٹتا ہے کیا جا کے برتن توڑتا ہے کہ ہر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یہ نہیں ہوتا ایسے لوگ ہیں معاشرے میں مگر ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہیں برداشت والے صبر والے ہمت والے اس طرح کی تربیت کرنے والوں سے معاشرہ بالکل خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ہیں کہ جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے یعنی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا سبب کیا تربیت کی کمی وہی جو میں پچھلے چار پانچ سبجیکٹ چار پانچ راتوں سے جو مغرب کے بعد سے جو میں مختلف وقتاً کہہ رہا ہوں سب گھر پہ بھی بھائی جان سب سے زیادہ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے آپ دیکھیے چلیں ہسٹری لے لیں سب سے زیادہ جھگڑا آپ کو یونیورسٹی اور کالجز میں ملے گا چلو لے لیں ہے یا نہیں ہے کالج یونیورسٹی میں بہت ڈسپیوٹ ہو رہے ہیں ایک پہلو ہے یہ کیسے ہو رہے ہیں بھائی امتحانات میں رینجرز وہاں لگتی ہے پولیس وہاں کھڑی رہتی ہے نے بنا کر نوجوان وہاں لڑ رہے ہوتے ہیں اگر وہیں تربیت ہو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر تربیت ہو برداشت کی بات کی جائے اب استاد کی گھوم جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ سے بدلا لینے پر اتاراتا ہے اسٹوڈنٹ کی گھومتی ہے بولے استاد کو نہیں چھوڑیں گے یعنی چار اسٹوڈنٹ مل کر استاد کو مارنے کے لیے چلتے ہیں یار استاد اسٹوڈنٹوں سے بھاگتے ہیں اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں میں پہلے بھی تین چار سستوں میں کہہ چکا ہوں میں اب بھی دوبارہ کہتا ہوں اور ان تبارک و طاللہ میں اس کے مطلب کے میں اس کو جانتا ہوں تھوڑا کا قریب سے کہ ایسا ماحول دینی مداری سے نہیں ملے گا قرآن و حدیث جہاں پڑھائی جاتی ہے رسول کی جہاں اس کی صحبت ہے آپ کو ایسا ماحول ملے کیونکہ یہاں پر وہ ماحول ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات سکھائے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برداشت کے واقعات آپ کے صبر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں مکے کی گلیوں میں کیا نہیں ہوا میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کی شہزادی کے ساتھ کیا نہیں ہوا یہ بتائیے ٹھیک ہے صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں آلیہسر کے ساتھ کیا نہیں ہوا صدیقی اکبر کے ساتھ کیا نہیں ہوا ربی اللہ تعالیٰ عنما کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا لیکن انہوں نے برداشت کیا حتا کے میرے آکاشن عثمان گنی <تصفح> اوبھی اللہ و تعالی عنہ جب امیر المنین ہیں اور آپ آپ کو سارا ماحول پتا تھا کہ بن کیا رہا ہے آپ برداشت تو کرتے رہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں خون ریزی ہو آپ <مشاید> شہید ہو گئے تلاوت کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے آپ آپ محسور کیے گئے حتیہ کہ مولا علی کرم اللہ و تعالیٰ وجہ کریم ہماری جانب پر قربان انہوں نے اپنے دونوں شہزادے حسنین نے کریمین کو آپ کے دروازوں پر کھڑا کر دیا تھا کہ عثمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی محبت یہ ان کا تعلق اور یہ ان کے افاظ کا اتفاق تھا دونوں عظیم شہزادے اپنے والد صاحب کی اطاعت کرتے ہوئے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر موجود ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان تک کوئی دشمن پہنچے گا کیسے مگر وہ بلوائی جو تھے وہ کود کر آئے تھے کر آئے اور آ کر انہوں نے شہید کر دیا اس کے بعد مولا علی کر تعالی وجل کریم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ کیسے ہو گیا تو آپ نے اس وقت بھی تو برداشت کیا اس وقت بھی تو صبر کیا امام حسن رضی اللہ تعالی کا جو صبر تھا یہ اپنی جگہ پر ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر آپ دیکھ لیئے کربلا کے میدان میں آپ کی گود میں آپ کا ننا علی اصغر چھ ماہ کا شہید ہو رہا ہے برداشت ہی تو کر رہے ہیں تین دن کے بھوک اور پیاس میں برداشت ہی تو کر رہے ہیں اتنی مطلب کے تقالیف کے باوجود آپ مطلب کے اپنے خیموں کے اندر جو پردہ نشین خاتون مقدس ان کو پردے کی تلقین کر کے کو صبر و برداشت ہی تو تلقین کر رہے ہیں زین العابدین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و برداشت ہی کا تو درس دیا ہے ہم ہم جن کے غلام ہیں ان کا تو پورا سبقی سبر کی برداشت وہ صبر سے دو چلا آ رہا دو ہے, ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ صبر و برداشت کہاں سے لائیں یہی وہ صبر و برداشت تھا جس نے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا اور مطلب کہ خیر, خیر القرون جس کو کہتے ہیں تین آئی تین جو دور تھے سلاسہ جو تین دور قرون فلاسا جو تین ادوار تھے وہ تین ادوار کے اندر آپ بنیاد دیکھیں گے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سبر و برداشت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سبر و برداشت کیا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صبور و برداشت کیا امام احمد بن حنبل روز کے ستالیس کوڑے کھاتے تھے آپ نے صبر و برداشت کیا امام بخاری علیہ رحمٰ شعر بدر کیے گا آپ نے صبر و برداشت کیا حتیٰ کہ میرے اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر ایک طرف آدائے دن ایک طرف ہاس دن بندائے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درو تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی پوری زندگیاں اگر آپ پڑھ لیں یہ صبر و برداشت عبارت ہے خاتون جنت بدی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی کہ ان کے ان کے بابا جان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح ستایا جاتا تھا تو آپ کی شہزادیاں روتی تھی یہ صبر و برداشت کرتی تھی قطع قبر اللہ تعالی عنہ نے برداشت صبر کیا مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر, صبر کیا دلوقتي. یہ صبر والے لوگ تھے صبر والے خاندان تھے کسی کا بھائی شہید ہو گیا وہ صبر کرتی تھی کسی کا شوہر شہید ہو گیا وہ صبر کرتی تھی کسی کا بیٹا شہید ہو گیا وہ صبر کرتے تھے میدان جہاد صبر کرتے تھے ان کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی اور آپس کے معاملات کو بھی یہ برداشت صبر سے نپٹایا کرتے تھے یہ, یہ, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ تعلیمات ہیں جو آج ہماری نوجوان نسلوں کو اور ہماری ینگ جنریشن کو کرن جنریشن کو یہ پہنچانے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں تعلیمی ادارے میں ہر تقریباً سلسلوں میں کہہ رہا ہوں فلیز تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں اپنے نصاب پر نظر ثانی کریں اپنی تربیت کے مواد پر نظر سانی کریں اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو آپ نے کھولے ہوئے اس پر نظر ثانی کریں اس میں اسلام اور دین کی باتیں آنے دیں سرکار صلی اللہ علیہ و تص کی باتیں آنے دیں اگر وہ یہ بات کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتے یار اس ٹیچر کو ہٹا دو یہ مولوی ہے یہ مطلب کہ وہ مولوی لائے گا یہ مذہبی انداز بچوں میں ڈالے گا بچوں میں مذہبی انداز نہ ہونے کی وجہ سے تو قلاشن کو ان کے ہاتھوں میں آ گئے اصلیہ ان کے ہاتھوں میں آ گئے آج کے نام پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں چودہ روپے کے معاملے پر قتل ہو گئی چودہ روپے کے معاملے پر قتل ہو گیا یہ برداشت اس کی تو کمی ہے مطلب کوئی صبر کو برداشت کوئی مطلب اب اوپر سے کسی کا کچرا گر گیا اب پتہ نہیں کس نے کچرا ڈالا ہے اب وہ نیچے کا کھڑا ہوا سارے چھ سات منزلوں کو وہ گالیوں سے وہ لتانا شروع کر دے گا بھائی گر گیا گر گیا ان کو نہیں گرانا چاہیے تھا ان کی وہ بدخلاقی تھی آپ پر صبر و برد... آپ... آپ کے پاس صبر و برداشت کے سوا چارہ کیا تھا یہاں تو بس میں کسی کا پاؤں پر پاؤں چڑھ جائے تو لڑائیاں شروع کر دیتے یار ایون اگر بس والا روکے نہیں تو پیچھے بھاگ کر روک کر ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اتنی عدم برداشت تھے پولیس والوں نے ہم کو کمپلین کی تھی کہ افطار کے لیے جو لوگ بھاگتے ہمارے پاؤں کے اوپر سے ٹائر چلا کر چلے جاتے ہیں یار یہ کوئی اصول یہ کوئی طریقے تو نہیں ہے میں میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں آپ کے سامنے معاشرے کی بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے تو اللہ ہمیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صبر و برداشت کی تعلیمات عطا فرمائے اور جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور یہ صیبت ہوگا جب ہمیں صبر اور برداشت کی قوت ہوگی یہ نعمت ہے بہت بڑی جو برداشت اور صبر کی قوت ملتی ہے قوس لے لیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام تنویر احمد اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ موضوع اعظم برداشت تو ہم ادم برداشت میں کیسے جو ہے طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم برداشت کر سکیں صبر کریں صبر کریں دین ہے ہی صبر نیکی میں صبر گناہ سے بچنے میں صبر مصیبت کے بس صبر دین میں ہے ہی صبر اور بس مطلب کہ وہ پینے کی کوشش کریں اگنورنس پالیسی کو اسٹیبلش کریں یاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو برا لگا آپ کو مسکراہٹ منہ پر نہیں آ رہی لیکن جھارنا بھی تو منہ پر نہیں آنا چاہیے نا آپ لے یار اگلے کی غلطی تھی وہ اوپر سے چڑھ کر آ رہا تھا پھر بھی ہم نے کی کی دعوت ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہ مطلب اتنا ایزی نہیں ہے مگر یہ محض باتیں بھی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹی رہے ہیں ان میں کچھ تو لوگ ہیں جو برداشت کے ساتھ سبر کے ساتھ جیتے ہیں اور کچھ تو نہیں ہے ایسا سے کمتری جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اپنے ایسا سے کمتری کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ایسا سے برتری میں بدلنے کے لیے یہ برداشت کی جو سٹیمنا کی جو کیفیت ہے نا وہ بدل جاتی ہے اور صاحب نے صرف شفر میں واقعی گلی گلی محلہ محلہ چوک چوک کوچا کوچا یہ پوزیشن ہے اور میں کہوں کہ ہمارے وطن عزیز کی صورتحال حال تو کچھ اجتماعی اور انفرادی طور پر کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو یعنی کوئی ایشو نہیں ہے بالکل ایک چھوٹی سمپل چیز کو بھی شرابی چودہ روپے کی مثال دی گئی مگر میں دیکھتا ہوں یعنی بازار میں اور بالکل سمجھ اپنے مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تکے ٹکے بھر کی چیزوں پر بھی لوگوں کی پوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ علم رسول عالم کہ وہ کون سا غصہ ہے وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سا کرب ہے یا وہ کون سی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہڈن چیز ہے کہ جس کے سبب جو نا بس وہ شروع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب آ اب آگلی اور پتہ نہیں اللہ کی پناہ کے بس بعضوں کا تکبر بھی آ جاتا ہے تکبر بھی انسان کے اندر عدم برداشت لے کر آتا ہے خود کو برتر سمجھنا اور سامنے والے کو گٹیا سمجھنا. سمجھنا یہ بھی آپ کو اگلے پر چڑھائی پر اس کو جھارنے پر اور اس کو ڈانٹنے پر مجبور کر دیتا ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کا حال برا کر دیتے ہیں آپ کو گاؤں دیہاتوں کا جو صاحب کو کیا حال ہے ان کے پاس زمینیں اتنی ان کے پاس جائدادیں اتنی بندے کے اوپر آپ غور کریں نہیں کتے پالتو کتے رکھے ہوئے وہ جو پالتو کتے بھی کیا بلکہ وہ لڑائی والے کتے وہ پالے ہوتے ہیں جہاں کوئی غریب آدمی جو ہے وہ آئے گا لپیٹ کے اندر اب اس پہ کتے چھوڑ دیے اب یوں اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ جیئیں جی جی جو گے جوتے مارتے کب مار تک جیئیں جی جی گے یہ لوگ کتے چھوڑنے والے کب تک جیئیں گے یہ میں بتائیے کتے چھوڑنے والے یہ ظلم کرنے والے یہ اس طرح, برگا طرح برگا کے برگا مطلب, مطلب کہتے مارتے ہیں اس کو جیلوں جیلو کے تھانے بنانے, بنانے والے غریبوں کا خون نوچنے والے خون چوسنے والے عورتوں کی بھی حرمتی کرنے والے ان کو سر عام رسوا کرنے والے اور ان کی مطلب سر عام یہ حرمتیاں کرنے والے اور اپنے مطلب خود اپنا سارا وہ راج جو بنا کر بیٹھ کر جو ظلم اور بربریت پھیلا رہے ہیں میرا سوال یہ کہ تم جیو گے کب تک ایک دن تو مرو گے نا اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے نا اور یہ خلاصیاں کیے بغیر مر گئے اللہ ناراض ہوا نا آپ کو میں بتاؤں مر جاؤ گے مر جاؤ گے قبر میں وہ عذاب ہے اللہ کی پناہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے فرشتوں کے وہ مارے اللہ کی پناہ اللہ محفوظ فرمائے قبر کی آگ بڑی بڑی بیاانک آگ ہے اللہ کی ناراض کی کوئی مور نہیں لے سکتا دنیا میں رہ کر یہ ترم کرنے والو اور اے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والو۔ اپنی پر، اپنے پیسوں پر اپنے تعلقات پر غریبوں کو خون چوسنے والوں غریبوں کو خون ان کو مطلب ان کو نوچ نوچ کے کھانے والو ان پہ کتے اور جانور چھوڑنے والوں تم کب تک جیو گے چار آدمی تمہاری واہ کر رہے ہوتے ہیں تو تم پھولتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا ظلم تمہاری بربریت اللہ دیکھ رہا ہے اس کی ایک مار ایسی پڑے گی زمین میں دھسا دیے جاؤ گے ڈھو گے نہیں ملے گی مرے ہوئے ہوگے کوئی کوئی کتے کو پانی پلائے گا تم کو پانی نہیں پلائے گا Allah. تم پر کوئی رحم نہیں کرے گا کیونکہ Allah. تم نے اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کیا ایسا مت کرو کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ظلم اور بربریت پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نوشتے ہیں ان کو ان کا خون چوستے ہیں اور اپنی وہ چیز کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ سر پر چڑھیں گے تو ہماری یہ چیزیں چلی جائیں گی ہمارا روپ چلا جائے گا ارے روپ کس چیز کا یہ تمہارا روپ نہیں تمہارا ظلم ہے تم نے موت تم نے موت کے بارے میں کیا پڑھا ہے تمہیں کیا پتا موت کیا ہے موت نے بڑو بڑوں کے مزے ختم کر دیے لذتوں ختم کر دیتی ہے موت کی باتیں کبھی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے اج کدھر ہیں مزارات اولیا کرام کے ہیں ان کی تو قبروں کا نشان مٹ گیا اے ظالموں کا تو ان کی قبروں پر تو کوئی مطلب کی ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ان قبروں کے جو رہ گئی ہیں نا وہ بھی عبرت کے لیے ہیں اور لوگ وہاں جا کر عبرت دیتے ہیں کہ یہ کیسا ان کی ہسٹری کی لکھی ہوئی یہ کیسا ظالم تھا ہاں تھو تھو کرتے ہیں یہ اولیا کرام کی شانتی جو برداشت کرتے تھے جو صبر کرتے تھے جو ہمت والے تھے گزر کرنے والے تھے ان کے مزارات بنتے ہیں وہ کبھی داتا صاحب ہیں تو کبھی غریب نواز ہیں تو کبھی کون ہے کبھی کون ہے کبھی کون ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں والے اختیار کریں اور جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کر جینا اور مطلب ایک طاقتور کمزور پر غالب آ جائے یہ جنگل تھوڑی ہے انسان رہتے انسان یار ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لینا سیکھیں اور مثالی معاشرہ بنائیے ہمارے پاس جی, بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسین اختاری ہے میں ضلع اکاڑا کے ایک قصبہ مپالکے کا رہنے والا ہوں میری عمران بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کی سالگرہ کی آمد آمد ہے ابھی مدنی چینل کا آغاز نہیں ہوا تھا ہم نے سنا کہ مدنی چینل چل رہا ہے جس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہوگی میوزک بھی نہیں ہوگا تو میرا ایک دوست تھا وہ میڈیا سے اٹیچ تھا اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر میوزک کے بغیر عورت کے اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے کوئی چینل چل سکے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر امیر علیہ سنت نے مدنی چینل چلایا تو ان شاء اللہ وجل بغیر عورت کے بغیر گانوں کے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے ہوگا الحمدللہ للہ الحمد مدنی چینل کو اب نو سال پورے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور میرے پیر کی عنایت ہے کہ اب تک یہ مدنی چینل بغیر میوزک کے بغیر عورت کی نمائش کے الحمدللہ للہ پوری دنیا میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکات علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات ماشاء اللہ اللہ نے آپ کے حسن زن کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے حسن زن کی لاج رکھے اور جو ہم نے عزم کیے ہوئے ہیں اللہ کریم ہماری مدد کرے ہمارے مددگار پیدا کرے ابھی سفر بہت باقی ہے ابھی سفر بہت باقی ہے ابھی مدنی چینل جس کو آپ ماشاء اللہ اتنا پسند کرتے ہیں ہم ابھی اس کے اندر اتنی بہتری لانے کا ذہن رکھتے ہیں یہ ہمارے مجلس اور سلمان بھائی وغیرہ جانتے ہیں یعنی ہم اتنے اس پر مشورے کرتے رہتے ہیں اور اس پر اتنا غور کرتے رہتے ہیں ہم آئے دن مشاورتیں کرتے ہیں سے بناتے ہیں ذمہ دار بناتے ہیں یہ کمی وہ کمی تو یہ لانے کے حوالے سے, ابھی سے, سے الحمد للہ تو یہ سب کرتے ہیں پھر اس کو ظاہر کے جو کچھ کرنا ہے پھر اس میں کفایت کو بھی کسی جگہ پر کہیں کہیں, کہیں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے پھر شرعی احکام تو لازمی طور پہ دیں یعنی کہ اگر ایک چیز سلمان بھائی لاکھ روپے میں ہو رہی ہے تو ہم مشورہ کریں گے یہ اسی ہزار میں کیسے ہو سکتی ہے یہ ستر ہزار میں کیسے ہو سکتی اللہ. ہے چندہ دینے والے اس لیے تھوڑی دیتے کہ ہم ان کا چندہ اڑاتے پھریں وہ دیکھنا چاہتے ہیں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں ایک بوٹیفیکیشن ہے اور یہ سب ہوتا ہے میڈیا کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے جس کو جو بھی میڈیا دیکھتا ہے, جانتا ہے اس کو سب پتا ہے لیکن ہم مشورے کرتے ہیں اب یہ ٹیبل جو آپ نے جو بنا کے رکھی ہے ہم اس کی جگہ پر جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ پر ہم اس مہنگی ٹیبل بنا سکتے ہیں مگر یہ ٹیبل کس طرح کن کن پارٹس کو جوڑ کر بنائی گئی ہوگی یعنی ہمارے یہاں تو یہ لکڑیاں بچ جاتی ہوں لکڑیوں کو بھی ہم کتنے عرصے تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات ان ٹیبلیں بنا رہے ہوتے ہیں ان کے بینچیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کا اور چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو کئی کے دنوں تک ہم چلا ہی رہے ہوتے کوشش کرتے ہیں مقصد میرے جیب سے کیا جائے گا یا میرے جیب میں کیا آئے گا یعنی یہ کہ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم کم خرچ کے اندر اچھی سے چیز لانے بریجا میں بریجا. کامیاب ہو جائیں پہلو کم خرچ کے اندر اپنے خاندان کو اپنے معاملات کو نمٹانا جی یہ بھی مینی ٹائم یہی عدم برداشت کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ خرچہ ہی نہیں دیتے پورا ہی نہیں پڑتا کتنا برداشت کروں کیا کروں کیا کاٹوں کیا دوں یہ بھی بول دوں کہ سوال پر مدنی پھول بھی لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے وہ بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں برداشت کرتی ہے برداشت یا کراس کر جی مدنی گلدستہ الحمد للہ دس رمضان مبارک کو ہمارے مدنی چینل کو نو سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ شاء دسویں رات جو کہ اشر رحمت کی آخری رات ہوگی اس میں انشاءاللہ تراوی کے بعد با جماعت دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے جو تراوی پڑھتے ہیں دوسری مساجد وغیرہ میں وہ بھی آ جانا اپنے مدنی مرکز میں اور مل کر جو مدنی چینل سے جو خوش ہو رہے ہیں جن کو خوشی تو کروڑوں کو ہوگی اتنا ماشاء اللہ دن پھیل رہا ہے نمازی تعداد بڑھ رہی ہے مدنی چینل کی برکت سے تو آپ جن سے بن پڑے تو وہ مدینہ میں باقی اپنے اپنے جہاں پاکستان میں تقریباً اکہتر سیونٹی ون مقامات پر تو ایک ماہ کا احتکاف ہو رہا ہے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت وہاں ہر جگہ انشاءاللہ اللہ دو نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے جہاں جہاں پر ہو سکے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے مدنی چینل اور اسے نو سال پورے ہو رہے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ جی جی, جی اور میں تو چکا تو یہ نو سال جو الحمد ہمارے پورے ہو رہے ہیں پیر کو تراویح کے بعد انشاءاللہ اللہ ملک و بیرون ملک شکرانے کے نوافل کا سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے میں دعوت اسلامی سے مدنی چین سے محبت کرنے والے جو بالخصو باب المدینہ میں ان کو کروں گا کہ اپنے یہاں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر آپ بھی ہو سکے تو فیضان مدینہ پہنچے اور ان نفل نماز جو پڑھی جائے گی شکرانے کے اس پر شرکت کریں ان کچھ مدنی پھول بھی دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو جہاں جہاں اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں میری مدنی جائے کہ شکرانے کے نوافل ضرور ادا کریں اور اس نعمت پر شکر ادا کریں اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور مدنی چیلن مزید بہتر طریقے سے امت کی خدمت کرتا رہے آمین جی آمین آمین آمین یہ گھر میں جو آپ نے جو خرچے پانے کا کہا نا یہ بات ہے کہ ہم اخراجات پر یا اگر کوئی مرد کفایت کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ طنز و تنقید و تانے کا نام وہ شکار کیا جاتا ہے اور پھر اس پر اس کی ان تمام تو کوالٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا گا ایک تو نہ فرمائی کفایت کرنا چاہتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے سب کہ ایک پرسنٹیج ٹھیک ٹھاک کہ جن کی سیلری اس کیفیت کی حامل ہوتی نہیں بے کی وہ بڑی مشکل سے پوشی میں گزار ہوتے ہیں اور سم ٹائم جبکہ گھر والوں کو بھی اس بات کا پتا ہوتا ہے مگر وہی والی بات ہے کہ شاید وہ بچوں کی امی یا بچے ان کی بھی ننی منی جو خواہشات ہوتی ہے وہ پوری نہ ہونے پر بھی جو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, ہے برداشت کریں تانا نہ دیں طنز نہ کریں اور در گزر سے کام لیں اور ان کی کم آمدنی میں ان کو ہمت دلائیں ہمت دلائیں, حمد دلائیں کہ آپ مطلب کہ ہمت میں رہیں ہم ان ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طرح گھر میں اگر کوئی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں گھر میں دیکھیں بچوں کے ساتھ جب آپ رہیں گے نا تو کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتا ہی رہے گا اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ پورا دن گھر سے باہر رہا بس میں بھی کچھ ہوا گاڑی میں بھی کچھ ہوا روڈ پہ بھی کچھ ہوا دفتر میں بھی کچھ ہوا تو پھل کی دکان پہ بھی کچھ ہوا یہ سارا کچھ ہوا یہ سارا جمع کر کر آ کر کے اس نے آپ کو اڈے کہ میرے ساتھ باہر کیا کیا ہوا میں نے دس گھنٹے باہر کیسے گزارے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں انڈیلتے ہی <سؤال> <سؤال> یہ جو بھی ہوتا ہے اپنے سینے کے اندر رکھتے <سؤال> ہیں آپ نے بھی دس بارہ گھنٹے اپنے گھر میں گزارے ہیں لیکن آپ نے دس بارہ گھنٹے گھر میں گزارے اور ایک ایک پریشانی کو پانی کی طرح بر، گلاس بھر بھر کر وہ گلاس میں ڈالتے رہے جگ میں ڈالتے رہے کہ پورا جگ جو اس کے آنے کے پاس میں اس کے اوپر انڈے گی اور پھر اس سے میں جواب رہا. اچھا وہ بولے گا اچھا اللہ تعالیٰ صبر دے اللہ بر دے ماشاء تو یہ کیا کچھ بولو تو صحیح تو بول, سی بول, سی... بول تو ہو رہا ہے کیا کرے بول تو آپ کیا دھمال اے کرے گا یہ اے اے اے اے ہمارے پاس، پاس، ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں آپ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں برداشت کریں اللہ کریم آپ کو برداشت دے اللہ ہم سب کو برداشت دے اللہ مردوں کو بھی برداشت اور صبر طا فرمائے تاکہ وہ اس طرح کی اچھا اب یہ ہو گیا تو مردوں کو چاہ کے برداشت کریں لڑے نہیں تم کو جب دیکھو یا ایک ہی کوئی کہانی ہے کوئی دوسرا کو ہے ہی نہیں موضوع ہے اس کے بعد ایک ہی کہانی ہے ایک ہی موضوع بچے بھی تو ایک ہی ہے نا گھر بھی تو ایک ہی ہے ماحول بھی ایک ہی ہے روزانہ کے کر اگر ہلکا ہو جاتی ہے تو ہو جانے دا برداشت کریں اور صبر کر کے ثواب کمائیں اس کو جھاڑ کر اس کو ڈانٹ کر اس کی دل آزادی کر کر آپ آپ کیوں مطلب کہ اپنے آپ کو اس موضوع پہ لاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کو گناہ کی طرف آپ بھی چلے جاتے سر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے اور برداشت کر کے چلتے رہے تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا کالس لے لیں کالس بھی ہیں ہمارے پاس بھی سوال میسج کے ذریعے سے بھی آ رہے ہیں کال پہلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زیر قطاری یو کے شہر لیسٹر سے ارض گزار ہوں الحمد للہ اس وقت آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے جہاں تک عدم برداشت ٹاپک کے حوالے سے تعلق ہے تو ماہرین نفسیات کے مطابق تو اس کے بہت مختلف درجے ہوتے ہیں اور سب سے ایکسٹریم پر جا کر ایک پورا جو ہے وہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم پرسنالٹی ڈس بولتے ہیں ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی کہ جس میں انسان کے مزاج کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور بالکل آگ بگولا ہو جاتا ہے یا تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور جہاں تک میرا اپنا کلینیکل ایکسپیرینس ہے تو یہاں یو کے اور یورپ میں عدم برداشت کے حوالے سے بہت سارے مختلف کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں بہت ساری ہیلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے نظر نہیں آتے نہ ہی یہاں تو دوا کام کرتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ایجوکیشن میرا اپنی ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات جو معاشرے کے حوالے سے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے ہیں اگر ان کو ہم صحیح معنوں میں سیکھنے سکھانے اور ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقینا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے اور ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں جب ہوتی ہیں اس پر صبر کے حوالے سے قیامت کے دن اجر ملے گا یہ ایک ایسی مثبت سوچ ہمیں دی جاتی ہے کہ جس کا دنیا میں سائیکولوجیکل تھراپیز کے حوالے سے کوئی مقابلہ یا بدل نہیں ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی کہ جس میں ایسے ایسے لوگ جو بالکل عدم برداشت کا کوئی مادہ نہیں برداشت کا کوئی مادہ نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت آگ بگولا ہوتے رہتے تھے اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمد للہ آج ان کی زندگی میں اپنی زندگی میں بھی سکون ہے ان کے خاندان میں بھی سکون ہے تو میں ایز ڈاکٹر ان سائکائٹری اگر مدنی چینل کے ناظرین کو جو بھی سن رہے ہیں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو سکون ملے گا اور اس کے نتائج انشاءاللہ اللہ آخرت میں پھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اس مدنی ماحول کی کتنی برکتیں ہیں اللہ زل مجھے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور میں بھی جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاؤں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت پیاری کال تھی اور بہت پیارے تجربات اور اپنے ایکسپیرئنس کو آپ نے بیان کیا ڈاکٹر زیرک میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں میسج ہے جیسا معاشرہ دیکھ کر نیت کی ہے کہ آپ صبر و برداشت کریں گے کافی دنوں سے ہم میاں بیوی بی میں رنجش چل رہی تھی اب ذہن بنایا ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچائیں گے ایچ وائی ڈیو حیدرآباد سے میں کیوں رنجش, رنجش چل رہی تھی آپ دونوں کے درمیان کیا ہو گئے آپ دونوں کو کیا رنجش کے لیے شادی کی تھی یہ جتنی بھی رنجشوں والے گھر والے ہیں میں سب سے عرض کرتا ہوں نہ کریں رنجشے نہ کریں محبت سے رہیں پیار سے رہیں زندگی کے دن کتنے رہ گئے پیار سے رہیں ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں محبت سے کام لیں معافی سے کام لیں میں تو کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو بہت آسان کرنے, کرنا چاہیں تو آسان نہ کرنا چاہیں تو پہاڑ سے زیادہ بھاری ہی ہے وہ یہ کہ لیں مجھے معاف کر دیں میرے سے آپ بہت ایزی لیتے ہیں پیچیدہ پیچیدہ معاملات اتنے سنجیدہ ماملات ماملات اتنے سنجیدہ معاملہ اتنے, اتنے رنجیدہ رنجیدہ کرنے والے معاملات آپ کہتے ہیں ایزی لے لو ایزی لے لو یہ تو میں یہ آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا مطلب کہ اتنے بھاری بھرکم جو مسائل نا ان کا اتنا آسان میں حل نکال کر دے رہا ہوں اب بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حق مسکرا کر معاف کر تو ہم آئندہ احتیاط کریں گے آئندہ ہم دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ اب بولو گا یار دو دن کے بعد پھر مسئلہ ہو جائے گا دو دن تو اچھے گزریں گے یہ کاٹے کا تو ہوتا تو نہیں اگر ایک بار کرنے سے دو دن کا ریلیف ملتا ہے تو چار بار کر لینا آٹھ دن کی منڈی کر لیں گے بارہ بار کر لینا پھر منڈی پلائی کر لینا تو یوں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا تو کوئی بھی سوری ایک طرف سے جگر فائرنگ بند ہوگی نا جنگ نہیں چلتی جنگ تب چلتی جب دونوں طرف سے فائرنگ ہو آپ زین بنا لیں کہ میری طرف سے سیس فائر رہے گا فور ایور انشاءاللہ شاء مدینہ مدینہ رہے گا جا معاف کیا یو شور بولتے دل بڑا کر کے بس معاف کیا ماں باپ بولنے والا بولتے بس میں نے بھی آپ کو معاف کیا بس آئندہ ان اللہ اب یہ نہیں دیکھ مافی مانگو اب آئندہ نہیں کا یہ ہے تڑی بڑی کی بات نہیں کریں محبت پہ رہو محبت پہ رہو کیوں کسی کو تڑیا مارتا ہو؟ گھر گھر ہے کہ کیا ہے اکھارا ہے تو گھر میں تو پیار سے راہ کرو یار ایسا ہس انداز میں راہ کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور جو بھی آپ کے خلاف مزاج چیز ہوتی ہے اس کو برداشت کریں اولاد برداشت کریں بچوں کی خلاف مزاج چیز برداشت کریں کوئی چیز اللہ نہ کرے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے مطلب کچھ ہو گیا آپ ہمت میں بردا چیکو پکارنا تھا چیکو پکار برتن کی ویسے ہی ٹوٹا تو اتنا زور سے آواز آئی تھی اب آپ کی آواز اس سے بڑی ہو گئی ہے وہ اس سے برتن تھوڑا دن توڑیں گے ماحول ہے جی السلام وحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ارض ہے کہ ساس اور بہو یہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتی ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ساس اور بہو جو ہے یہ آپس میں پیار اور محبت سے رہیں بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ساس اپنی بہو کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کی نوکری وغیرہ کے بھی پیچھے پڑ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں اس میں تربیتی کمی ہے اور رشتہ لیتے وقت بھی دیکھنے کی کمی ہوتی ہے تو لیکن اگر چلیں بہت کچھ ہو ہی گئی اب شادی ہو ہی گئی ہے تو اس میں بیٹا اپنا کردار ادا کرے اور کافی کام کرنا پڑے گا اس کو یہ ہے سمجھیں کہ بچے کے لیے آزمائش لڑکے کے لیے آزمائش ہے اور وہ ماں کی طرف جائے تو بھی پرابلم ہے بیوی کی طرف جاتا ہے تبھی پرابلم ہے بیلنس میں رہے اور ماں سے بھی ریکویسٹ کرتا رہے کو گزارش کرتا رہے مسکرا کر دل برا کرتا رہے وہاں جا کر اس کا بھی تھوڑا سا مطلب کہ وہ ٹیمپریچر کو نارمل کرتا رہے اور یوں کرتا رہے پھر گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں در شروع کر دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں غیبت کی تباہ کاریاں در شروع کر دیں گھر کے اندر اس کتاب سے آپ کا گھر انشاءاللہ شاء کا گہوارہ بن جائے گا اور مدنی چینل پر مدنی مذاکرات دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سے نا مجھے کیمسٹری یاد ہے کیمسٹری صرف پانی کا فارمولا ہے او کہ دو درجے جو سمجھے کہ ہائیڈروجن ہوگی اور ایک درجہ آکسیجن ہوگی تو پانی ملے گا اچھا اگر آکسیجن یہی ٹو ہو اور ہائیڈروجن ایک ہو تو پھر پانی نہیں ہوگا کچھ اور ہی ہوگا یہ جو کیمسٹری میں مختلف فارمولے کی ترکیب بند تو زندگی کی کسی ایسی کیمسٹری نظر آتی ہے کہ کہاں کتنا کیا انگریڈینٹ ڈالنا ہے کہاں مجھے کیسے کرنا ہے یقینا یہ آپ بزرگوں کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکے میں یہ فیل کرتا ہوں یقین مانی کریے اسلام و دین دے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اپنے صحابہ کرا ملے و رضوان کے مزاجوں کو جانتے تھے کسی موقع پر کوئی بات عمر فاروق سے فرما رہے ہیں تو اللہ کسی اللہ وقت کسی کوئی بات زبیر رضی عدی تعلیم سے فرما رہے ہیں کبھی کوئی بات فلاں صحابی سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں تو جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنما تو یہ انشاءاللہ شاء آ جائے گا مدنی ماحول میں رہیں گے تو آ جائے گا مدنی ماحول میں رہنا اچھی صحبت اختیار کرنا بالخصوص اللہ تبارک سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ الیہ کو نگران شورا کو سلامت رکھے واقعی جس طرح سے ماشاء اللہ اسلام کی کتابیں دین کی کتابیں شریعت مطالعہ کے احکامات سو اللہ کی رحمت سے چودہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ہر دور میں اس کے سمجھانے والے بھی موجود تھے اور فی زمانہ آج کے دور میں سرکار امیر علیہ سنت اور ان کے فیضان سے الحمدللہ ہمارے نگران شولہ دعمت برکات بنا اور مختلف اکرام اور دعوت اسلامی کے کئی مبلغین ہیں ماشاء اللہ اجوجل کہ جنہوں نے واقعی ہماری ہمارے معاشرے کی نفس پر ہاتھ رکھا اور ہمیں سمجھایا بتایا کہ یہ معاملہ ہے اس کا حلی ہے اور پڑھنے کے لیے بھی لکھنا تلا شروع, شروع حمد کیا ہے کہ ہم اپنے موضوع سے متعلق متبدل مدینہ کی کتب جو ان کا بھی کچھ الکا ستعارف کروا دیں گے یہ میرے ہاتھ میں میرت کا رسالہ ہے میٹھے بول اس میں ہے آشکان رسول کے میٹھے بول کی برکات منہ سے فضول بات نکل جائے تو کیا کریں گھر میں آنے جانے کے بارہ مدنی پھول اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ہیں یہ رسالہ گیارہ روپے ہدیے پر مکتب المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے پانچ زبانوں میں اس رسالے کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو انگلش ہندی عربی اور بنگلہ زبان کے اندر اسی طرح ایک برداشت بننا جب نہیں کرتا غصے میں آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو برداشت بھی کرنی ہے صبر کو بھی اپنانا ہے درگزر بھی کرنا ہے اور تکلیف بھی نہیں دینی مکتبہ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اچھا کون برا کون بد اخلاقی کی دو علامتیں تکلیف دینے والا مذاق نہ کیجیے یہ کتاب نوے روپے ہدیے پر مکتبہ المدینہ سے طلب فرمائیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں پڑھ کے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کنکلوژ کس طرح ہوگا بالکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالکریم ہے اور میں عرب شریف جدہ سے ارض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو اور یہ بھی تو ہے کہ ظلم سہنا بھی تو گنا ہے تو اس کے بارے میں کچھ عرصہ مار دیجیے گا کس نے کہہ دیا کہ ظلم سہنا گنا ہے بعض صورتیں اگر کوئی مثال ایسی نکال بھی دے کہ بھائی یہاں پر آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ یہ گنا ہے کئی جگہ پر ایسی صورتیں باتوں کا نکل سکتی ہیں لیکن کہیں ہم نے یہ پڑھا نہیں کہ ظلم سہنا گنا ہے مظلومیت میں تو فائدہ ہے بلکہ ظلم کرنا گنا ہے تو کئی جگہ پر تو بندہ سوا اس کے کہ سہے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے صبر کرے اور ظلم کو برداشت کرے تو کیا یہ ظلم سہے گا گناہ گناہگار ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا باز سر ہر وقت ہر بات ہر جگہ پر بیان نہیں ہو سکتی مختصر یہ حل یہ ہے بڑی پیاری بات کی شریعت کے مطابق جہاں شریت نے جو حکم رکھا ہے اس پہ عمل کرے اب اب یہ کہ بس اب آپ ذہن بنا لیں برداشت کریں گے ٹھیک ہے برداشت کریں گے آپ کے خلاف مزاج خلاف توقع کوئی بات ہو جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے برداشت کریں گے لڑائی جھگڑانا ہے کسی کو پکار نہ کریں اپنا بھی اور اپنے گھر کا بھی ماحول مثالی بنائیں آئیے چلتا میرے سو کی طرف